میںبرکاتہ جناب حضرتہ مفتی صاحب جناب علی آپ کی ویب سائٹ پر ایک سوال آیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے پہلے رکعت میں یا دوسرے رکعت میں تو کیا نماز فوراً توڑیں گے یا نماز مکمل کریں گے اور دوبارہ وضو کر کے کیا نماز مکمل دوبارہ ادا کی جائے گی جتنی رہ گئی ہے اتنی دوبارہ ادا کی جائے گی اس کے لیے اچھا فرما دیجیے جزاک اللہ خیر ہاں منیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اسی وقت آدمی باہر نکل جائے گا بغیر وضو نماز پڑنی تو بہت بڑا گناہ بلکہ کوفت تک چلا جاتا ہے تو جب وضو ٹوٹا اسی وقت نماز سے وہ آدمی فارغ ہو گیا اسی وقت نکلے جا کر وضو کرے اور واپس سے آ کر جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں شروع کر دے یعنی اگر کو میں تھا تو کئیے میں میں تھا تو سعدے میں کادے میں تھا تو کادے میں دوسری اکت میں تھا تو دوسری اکت سے ہی آ کر نماز کو شروع کرے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب وضو کرنے گیا تو راستے میں کسی سے اس نے بات نہیں کی آ, یعنی بات کی تو پھر واپس آ کے شروع سے نماز شروع کرے گا اگر کلام نہیں کیا اور پھر وضو بھی اسی جگہ کیا جو نزدیک جگہ ہے دور نہیں گیا کہ آدمی قریب جگہ تھی وضو کی وہاں وضو نہیں کیا دور چلا گیا وہاں جا کر وضو کیا تو پھر بھی شروع سے نماز پڑھے گا اگر قریب جگہ سے وضو کیا اور فوراً آ کر بغیر کسی سے کلام کر کے آ گیا تو جہاں سے نماز ٹوٹھی تھی وہیں سے آ کر شروع کرے گا پہلی اس کی نماز جو ہے وہ قائم ہے نہ وہ ضائع نہیں تھی جی رائے خان رائے خان انڈر اسکور ون ساتھ